أرسله بالحق بشيرا ونزيرا وداعيا إليه بإذنه وسراتا منيلا أما بعد فأعوذ بالله إن الشيطان الوجين بسم الله الرحمن الرحيم أفلح المؤمنون الذين هم في صلاقهم خاشرون والذين هم عمل لقد مواردهم وعن أبي زر الله تعالى عنه قام يا رسول الله أوسمي قال أوسيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله قلت يا رسول الله لبني قال عليك بطلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض قلت زبني قال عليك بطول الصمت كإنه مطربة للشيطان وعمل لك على أمر دينك قلت زبني قال إياك وكسرة الزهر فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زبني قال قل الحق وإن كان مراه میرے قابل سد احترام حضرات علماء احترام اور عزیز مسلمان بھائیو جیسے آپ حضرات نے سنا کہ یہ اسلحی مجلس ہے اور آج آپ اس میڈلس کی افتتاح ہے ابتدا ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضارات اس محنت کو قبول فرمائیں اور اس محنت کو واقعات ہماری طاحر اور باطن کے اصلاح کا سبب بنا دیں حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی اصلاح تو ہو چکی ہو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اس کے دل میں موجود ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اعضا سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں جو اعمال نکلتے ہیں وہ اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں اور اگر کسی انسان کی دل کی اصلاح نہیں ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اعضا سے جو اعمال نکلتے ہیں جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اعمال بھی عموماً خاص قسم کے اور برے قسم کے اعمال ہوتے ہیں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان جسد مضبا سلوحل جسد کلو وہ فسد ال قصدت جسد کلو آپ ارشاد فرماتے کہ آگاہ رہو کہ اس انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے جب اس حصے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور اگر وہ حصہ فاسد ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا بدن اور بدن سے نکلنے والے اعمال فاسد ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ وہ انسان کا دل ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور جب انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی تو اس کے بدن سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ اعمال بھی فاسد ہوتے ہیں اس لیے انبیاء احترام عالی ہے مسلط کا یہ طریقہ رہا وہ اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو ان حضرات نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے جب ان کے دلوں کی اصلاح ہوئی تو نتیجہ پھر یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اور آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر جو انقلاب آیا آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو خیر پوری دنیا کو ملا وہ نتیجہ کا اس کا کہ آپ نے صحابہ اکرام رضام اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں پر محنت کی اور ان کی اصلاح جب ہوئی تو ان میں سے ایک ایک آدمی وہ لاکھوں اور بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہے ان مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس بیدار ہو دل کے اندر واقعات دینداری کا جو جذبہ ہے جسے واقعات دیندار کہتے ہیں وہ جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو اور دل دیندار ہو دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت کی انسان کا انسان کا بدن وہ تو کچھ دیندار ہے مثال کے طور پر وہ شخص نماز پڑھتا ہے یا مثلا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا اس طریقے سے دین کی کچھ اور اعمال ہے کہ جس کو وہ انجام دیتا ہے لیکن اگر اس شخص کے دل کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی تو بعض مواقع ایسے پیش آتے ہیں کہ ان مواقع میں جب اللہ تبارک مطالعہ کے حکم کا مقابلہ آتا ہے اس کی دنیا کی کسی ایسے امر سے دنیا کی کسی ایسے کام سے دنیا کی کسی ایسے رسم اور رواج سے کہ جس میں اس کا فائدہ ہو تو اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعات اگر دل دیندار ہو تو پھر انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر ظاہری دینداری تو ہو لیکن دل کے اندر دین موجود نہ ہو تو اس موقع پر پھر جاتا ہے کہ لوگ اپنی دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ فراموش کر لیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر ظاہری طور پر دینداری کی کچھ علامات اگر ہو یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ یہ کافی نہیں جب تک کہ انسان کے دل پر محنت نہ ہو اس کا دل دیندار نہ ہو اور دل کی اصلاح جب تک نہ ہو چکی ہو اس وقت تک اس انسان کی کایا نہیں پلٹتی اس لیے میں نے عرض کیا کہ امبیائی گرام عالیہ السلام سلام کی محنت وہ انسانوں کے دلوں پر ہوتی تھی اور جب ان کے دل بدلتے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک ایک آدمی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا اس کے ذریعے سے پورے پورے علاقے کو پورے پورے خطے کو اس کے ذریعے سے اصلاح اس کی ہو جاتی ہے یہ دنیا کے اندر اہم مختلف قسم کی مجالس میں مختلف قسم کی محافل میں اہم دنیا میں شریک ہوتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا وہاں پتہ چلے گا کہ کس مجلس میں شریک ہونا ہمارے لیے فائدے کا باعث رہا اور کس مجلس میں شریک ہونا ہمارے لیے نقصان اور شرمندگی کا باعث رہا یہ جو دنیا کے اندر ہم لوگ مختلف مشاغل میں اپنے اوقات گزارتے ہیں مختلف مشاغل میں ہم مشغول ہوتے ہیں اور وقت اس کے ذریعے سے گزر جاتا ہے آپ اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ گزرا وقت اور گیا وقت ہاتھ نہیں آتا یہ وقت آخر کہاں جاتا ہے ایک بزرگ کا کال ہے ایک دن مجلس میں تشریف فرما تھے اور ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گزرا وقت اور گیا وقت ہاتھ نہیں آتا آخر یہ وقت کہاں چلا جاتا ہے یہ وقت کہاں چلا جاتا ہے تو خود ارشاد فرمانے لگے کہ بھئی یہ وقت ان اعمال کے ساتھ کے جو اعمال اس وقت کے اندر کیے جاتے ہیں ان اعمال کے ساتھ یہ وقت جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو مختلف مناظر وہاں پیش آئیں گے ایک منظر جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک منظر یہ ہوگا کہ جب ہمارے سامنے بعض اعمال ہمارے پیش ہوں گے یعنی انسانوں کے کچھ اعمال جب ان کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ یکسر انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں تھا یہ عمل ہم نے کیا ہی نہیں تا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک پالا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نختمو مو اعلی افواہ ہیں جس دن ہم ان کی زبان پر اور ان کی منہ پر ہم موہر لگا دیں گے اور پھر اللہ تبارک تعالی ان کے اعضا کو وہ اعضا کے جن سے وہ اعمال نکلے تھے جن سے وہ اعمال صادر ہوئے تھے ان اعضا کو اللہ تبارک تعالی حکم دیں گے اور وہ اعضا خود انسان کے بول اٹھیں گے کہ ہاں ہم نے یہ عمل کیا تھا ہاتھ کے ذریعے سے اگر کوئی ناجائز عمل کیا تو یہ ہاتھ بول اٹھیں گے کہ ہم نے ہاں یہ فلا ناجائز عمل ہم نے کیا تھا آنکھوں کے ذریعے سے اگر ہم نے کوئی ناجائز عمل کیا تھا تو آنکھیں ہماری بول اٹھیں گی کہ ہاں ہم نے یہ فلا ناجائز عمل کیا تھا کام کے ذریعے سے اگر ہم نے کوئی ناجائز بات سنی تھی تو یہ کام ہمارے یہ خود بخود گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے فلاں موقع پر فلاں مقام پر ہم نے ہم استعمال ہوئے تھے اس ناجائز کام کے لیے غرض یہ کہ انسان کے بدن کا ایک ایک حصہ اور اس کے بدن کا ایک ایک علو وہ خود بول اٹھے گا کہ ہم فلا عمل کیا تھا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے آغا سے کہے گا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے تو وہ کام میں نے کیا تھا اور آج تم خود میرے خلاف گواہی دے رہے ہو ایک صورت ایک منظر تو یہ دوسرا منظر یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے اعمال کا انکار کر دے گا کہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں تھا تو منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کو یہ جو وقت گزرتا ہے اور جس کے اندر ہم عمل کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ رزو فرماتے ہیں کہ یہ وقت جا کر اس عمل کے ساتھ جو عمل اس وقت کے اندر کیا جاتا ہے اس عمل کے ساتھ یہ وقت جا کر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محفوظ ہوتا ہے جب کوئی شخص انکار کرے گا کہ اے اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا اللہ تبارک وقت مط کو حکم دیں گے اس وقت کو لٹا دیں گے اور یہ انسان خود اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھے گا یہ عمل جو اس دنیا کے اندر ہم نے کیا جب ہم اس کا انکار کریں گے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس وقت کو لٹا دیں گے اور اس وقت کے اندر وہ عمل محفوظ ہوگا وہ وقت جب لوٹ جائے گا تو ہم خود بخود اپنے آپ کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھیں گے اور پھر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی رہے گی اس لیے میں نے عرض کیا کہ کچھ مجالس ایسے ہیں کہ جن میں ہم شریک ہوتے ہیں کل جب ہمارے سامنے وہ منظر پیش کیا جائے گا کہ اس محفل کے اندر ہم شریک ہیں ہمیں شرمندگی ہوگی ہمیں ندامت ہوگی کہ ہم اس فلام مجلس کے اندر کیوں شریک ہوئے تھے ندامت کی وجہ سے ہماری آنکھیں نیچی ہوگی اور کچھ مجالس ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر ہماری شرکت وہ ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گی جب ہم اپنے آپ کو اس مجلس میں شریک ہوئے قیامت کے دن دیکھیں گے تو فخر کریں گے خوش ہوں گے کہ ہم کاش دنیا کے اندر مزید ایسی مجالس کے اندر ہماری شرکت ہوگی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک مطالعہ کے کچھ فرشتے ہیں جنہیں ملائکہ سیاحین کہتے ہیں ان فرشتوں کی بیوٹی یہ ہوتی ہے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس زمین کے اندر چکر لگاتے ہیں اس زمین کے اندر وہ سیاحت کرتے ہیں اور فرمایا کیسول ذکر نو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اللہ کی کتاب اور اللہ کی یاد کی مجلسوں کو وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں جب ایسی کوئی مجلس انہیں نظر آتی ہے تو فرمایا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلوم و الابویتم کہ آؤ جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے جو مقصود تھا تمہارا وہ اس مقام پر ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مجلس کے اندر فرشتوں کی شرکت ہوتی ہے جب مجلس اختتام پذیر ہو یہ فرشتے جا کر اللہ قبارک مطالعہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے اس مجلس کے اخوال پوچھتے ہیں مجلس کے اخوال کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اخیر میں حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ لوگ کیوں جمعے وہ کیا مانگ رہے تھے مقصد ان کا کیا تھا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ وہ آپ سے مغفرت طلب کر رہے تھے بخش طلب کر رہے تھے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اش حد فقط غفر تو رہو تم اس مجلس کے اندر جتنے لوگ شریف تھے میں نے سب کی بخشش کرتے سرمایہ کو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس مجلس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے کہ جو مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ آؤ دیکھ لیتے ہیں یہاں مجمع ہے لوگ جب ہے کیا ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک کو تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کی بھی بخشش کر دی کہ جو ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے فرمایا کہ قوم لا یشکاب جو میری نام اور میری ذکر کے خاطر جمع ہوتے ہیں یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کا ہم مجلس بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کو دیکھنے والا ان کے احوال معلوم کرنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا جب ان کو دیکھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا تو پھر جو اللہ کی نام کی خاطر اللہ کی یاد کی خاطر اللہ کی دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے محروم رہتے ہیں اور بھائی اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے یہ صحیح حدیث ہے اور ویسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بہانہ چاہتی ہے بہا یعنی قیمت نہیں چاہتی ہے ایک بزرگ کا قول ہے فرمایا کہ رحمت حق بہانہ نی جو بہا نی جو کہ رحمت حق یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت کے لیے بہانہ چاہیے کہ ہم کوئی صورت ایسی بنا دے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بس اس کی رحمت تو متوجہ ہے اس لیے ارشاد فرما کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائے کسی راہ رو منزل ہی نہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا جب آخری تیسرا حصہ آخری پہر جب رات کا شروع ہو تو فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ آسمان اول پر پہنچتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ حلمن سا علم سلونی ہوتی ہے کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں اہل مستعفی رلا ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی حرکت کر لے ارادہ کر لے اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو اللہ تبارک مطالعہ کی دین کے حوالے کرنے کی کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ متوجہ ہوتی ہے سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے اسلح کی اسلح یہاں سے شروع ہو کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے اس زبان کی حفاظت جب شروع کریں گے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں سے بہت سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات آتا فرمائیں گے بہت سارے گناہوں سے اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں سے حفاظت ہوگی اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت شروع کریں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عادد ہی اختیار کرتے ہیں وہ ایمان والے کے جو بیکار اور لغو و گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں عمل ندی احمد عدل و وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو لگو گفتگو سے اور لگوا افعال سے اور لغو امور سے اپنی آپ کو بچاتے ہیں لغ کسے کہتے ہیں آسان مانا علما یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل لغو ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو ہر وہ قول <coughs> اور ہر وہ عمل وہ لغوا ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ اور آخرت کا کوئی آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ عمل اور وہ قول وہ لوہو ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی کے لیے اس انسان کی کامیابی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ لغوے سے پرہیز کرنے والا ہو اعراض کرنے والا ہو اپنے آپ کو لام باتوں سے اور لام امور سے لام افعال سے اپنے آپ کو یہ بچاتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث تو اس سلسلے میں بہت منقول ہے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اوسی نی یا رسول اللہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے وصیت کیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کے املک علی کا لے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں کر لو اپنی زبان کو قابو میں کر لو اب اس شخص کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا دوبارہ عرض کیا کہ اوسمی یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر مجھے مزید یا اس سے اہم وصیت کی کیجیے